الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إثمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه آج کا درس بھی نفلی بلکہ سنت موقع اور دیگر نفلی نمازوں کے سلسلے میں ہے اور محدثین نے بلکہ صاحب اکرام نے ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ایک ایک طریقے کو اور آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے حدیفوں کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صحاب اکرام غور سے نبی صلی اللہ علیہ و کے کی عبادت کے طریقے کو اور آپ کی زندگی کو کس طرح سے غور سے دیکھا کرتے تھے اور اس کو محفوظ رکھا کرتے تھے یہ حدیث جو ابھی آپ کے آپ کے سامنے پڑھی گئی رت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی صبح کی نماز فرض نماز سے پہلے جو دو رکاتے پڑھتے تھے یعنی سنت پڑھتے تھے ان کو ہلکی پڑھتے تھے یوخف کانا یو ہلکی پڑھا کرتے تھے ان دو رکعتوں کو جو صبح کی نماز سے پہلے ہوتی تھی یعنی فرض نماز سے پہلے فجر کی فرض نماز سے پہلے جو دو رکاتے سنت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلکی پڑھا کرتے تھے حتیٰ انی اقول یہاں تک کہ میں یہ کہتی تھی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ پڑھی ہے یعنی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ مجھے ہاں میں یہ سوچتی تھی کہ کیا سور فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تو دیکھیے اتنی ہلکی ہوتی تھی لیکن اور دوسری روایت آگے آ رہی ہے اس کو بھی سن لیجئے پھر میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں سمجھاتا ہوں واہ نبی حریر اللہ تعالی انبی ان صلی اللہ علیہ وسلم کاجری کل یا درواز مسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں دو سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کل آل کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کلو اللہ اہد پڑھا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں سور فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں کلیاہ الکاتون اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد کلو اللہ حق پڑھا کرتے تھے اور ان دونوں صورتوں کا فجر کی دو سنتوں میں پڑھنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس پر پابندی کرے سنت سمجھ کر کے پڑھے تو اس پر انشاءاللہ اللہ زیادہ ثواب ملے گا اور دونوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں ایک صورت تو پہلی سورت کلیائی ال کافرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلیائی کافرون یہ ایک قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے سور کافرون ایک بار پڑھنے سے چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور کل اللہ حد تعدل قرآن کے سور اخلاص یہ قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے تو دونوں سورتیں بڑی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے مغرب کی دو سنتوں میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں سور فاتحہ کے بعد پہلی رکات میں کلیاہ الکافرون اور دوسری رکاتمکل اللہ واحد پڑھا کرتے تھے تو حضرت اشرض اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلکی پڑھا کرتے تھے کہ میں یہ کہتی تھی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمول کے مطابق عام نماز ہوتی تھی وہ بڑے اطمینان سے اور لمبی قرعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی لیکن فجر کی نماز عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھا کرتے تھی یہ ہے اس کا مطلب ہلکی پڑھا کرتے تھے بہت لمبی لمبی صورتیں اور بہت لمبے لمبے رکوع اور سجدے نہیں کیا کرتے تھے تو یہی سنت ہے اس نماز میں ان فجر کی دو سنت میں یہی سنت ہے بعض اما کہتے ہیں کہ لمبی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن ہمیں اہمیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حساب سے اہمیت کو سمجھنا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں خیر من دنیا و معافی یہ رکاطل فجری خیر من دنیا و مافیا کہ فجر کی دو رکاتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سے بہتر ہیں یہ دو ہیں جو سنت سنت ہیں تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت بیان فرمائی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ہلکی پڑھی تو ہمیں ہلکی پڑھنی چاہیے یہی سنت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی دوسری صورت پڑھے لمبی صورت پڑھ دے تو آ, اس کی نماز نہیں ہوگی یہ مطلب نہیں ہے آدمی پڑھ سکتا ہے گنجائش ہے لیکن سنت ہمارے لیے کیا ہے زیادہ افسل ہے اور بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جیسے کیا ہمیں ویسے کرنا چاہیے آ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ہمیں اپنانا چاہیے چاہے وہ آپ کی ادا مختصر سی لگ رہی ہو یا آپ کی وہ ادا یا آپ کا وہ طریقہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہمیں سنت کو اپنانا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ویسے کرنا چاہیے اس پر ہمیں اور زیادہ ادر و ثواب ملے گا ناشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا صلی اللہ رقاتی مواہل البخاری یہ روایت ایک ایسی سنت ہے اس حدیث کے اندر جو سنت آجائے بھلا دی جا چکی ہے بلائی جا چکی ہے جو سنت اور اس سنت پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے وہ تو وہ اہل حدیث جماعت ہے اہل حدیث جماعت ہے جو اس سنت پر عمل کرتی ہے سنیے ذرا صاحب حضرت عائشہ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعت سنت ادا فرما لیتے تھے تو آپ داہنے کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے داہنے کروٹ ایسے ایسے رکھ کر کے آپ لیٹ جایا کرتے تھے یہ سنت آج کہیں نظر آتی ہے کہیں نظر آتی دو رکعت فدر کی سنت پڑھ لینے کے بعد سنت کیا ہے کہ داہنے کروٹ آدمی لیٹ جائے چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں پڑھے عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے تو چاہے گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے تھوڑی دیر کے لیے بہت مختصر وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیٹ جایا کرتے تھے اب اس میں علماء نے بہت سارے لوگوں نے اس میں بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات میں تحجد پڑھا کرتے تھے اس لیے دو رقاص سنت پڑھ کر کے تھوڑی دیر ایسے کروٹ لے کر کے آرام فرمایا کر فرما, کر فرما لیا کرتے تھے ہاں یہاں تک کہ فجر کی اقامت کہی جاتی تھی تو ہم سے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تحجد پڑھتے تھے اس لیے آرام کرتے تھے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ عمل کرتے تھے ہاں اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شروع رات میں تحجد پڑھتے تھے اور کبھی بیچ رات میں تحجد پڑھتے تھے اور کبھی آخری شب میں تحجد پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اس پر حکمت اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن حکمت کو سامنے لا کر کے کسی سنت کا انکار کر دینا یا تعویل کرنا یہ غلط بات ہے हा? اگر ہمیں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے لمبی لمبی دیر تک اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس لیے آپ فدر کی دو رکات پڑھ کر کے تھوڑا آرام کر لیا کرتے تھے تو سبب کچھ بھی ہو سبب کچھ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس لیے رات میں تحجد نہ پڑھنے والے کے لیے بھی یہ عمل مسنون ہے سنت ہے صحیح بخاری کی اس عمل کو بتانے کے لیے صحیح بخاری کی ایک میں روایت پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مالنا ورمل کہ اب ہمیں رمل کرنے کی رمل رمل کرنے کی ورمل کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے رمل جانتے ہیں جب عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو طواف جب کرتے ہیں عمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں تو داہنے چ... چ... چ... چادر کو داہنے کاندھے سے نیچے کے نیچے سے نکال کر کے بائیں کاندھے پر پھینک کر کے اور پھر جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو پہلے تین چکروں میں ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا سینہ تان کر کے اور جو ہے جیسے آدمی آہ... ورزش کرتے وقت چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہے یا کوئی پہلوان چلتا ہے تو اسی طرح سے چلنے کو رمل کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر فرمایا مالانا ور رمل یعنی اب رمل کی ضرورت نہیں رہی یا اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر فرمایا کہ نہیں جس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے ہم اپنائیں گے اور کریں گے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے عمل کیوں کیا گیا تھا پتا ہے آپ کو جب صحابہ اکرام صلاح دبیا کے بعد جب صاحب اکرام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے مکہ میں تو کافروں نے اس وقت تک مکہ ہتے نہیں ہوا تھا سن آٹھ ہجری کی بات ہے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مدینے کے یا مسلمانوں کو یسرب یعنی مدینے کے بخار نے کمزور بنا دیا ہے یہ کمزور ہو گئے ہیں یہ کیا ہو گئے ہیں کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں ان کے اندر دمخم نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ طواف جب کرو تو ذرا سینا تان کر کے پہلوان کی طرح سے سینا تان کر کے ایسے چلو تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں میں دمخم ابھی ابھی بہت ہے ابھی مسلمانوں میں طاقت بہت ہے قوت ہے طاقت ہے کیونکہ سینہ تان کر چلنے کا مطلب کیا ہے کے پہلوانی اور طاقت کا اس سے اظہار ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اب ہمیں رمل کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کو ہلاک و برباد کر دیا اب وہ اس کی ضرورت نہیں لیکن پھر فرمایا کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اس لیے اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضری کی دو سنت کے بعد داہنے کروٹ آپ نے آرام فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ اس وجہ سے آرام فرمایا وہ نہیں دیکھنا ہے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بہت پسند ہے یہ سنت ہے ایک اور مثال دے دوں آپ کو تاکہ اور آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے سنتے ہوں گے آپ لوگ لیکن سنت کے اتباع میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے صاحب اکرام عمل کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً اپنے غلام سالم کے ساتھ مکہ کا سفر کر رہے ہیں ایک جگہ غلام سے کہا کہ اٹھنی بیٹھاؤ سواری کو بیٹھایا اور سواری کے پیچھے جا کر کے قدرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیٹھے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہے یعنی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اونٹنی کے پیچھے گئے یا سواری کے پیچھے گیا اور اس طرح سے بیٹھے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہے اس طرح سے بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے واپس چلے آئے غلام نے عرض کیا کہ آپا آپ نے پانی بھی نہیں لیا اور آپ ادھر گئے کو ضرورت بھی نہیں کیا آپ نے یہ عمل کیوں کیا تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار اس سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنی سواری بیٹھائی تھی اور اپنی ضرورت پوری کی تھی اس لیے گرچہ آج اس وقت مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن میرے آقا نے یہاں اس طرح سے یہاں پر ضرورت پوری کی تھی گرچہ میری مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کہ اپنے آقا کی سنت ادا کرتا چلو دیکھیے کس طرح سے صاحب اکرام عمل کیا کرتے تھے تو آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں بہت ساری سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح سے تعویل کر کے کیا کہتے ہیں رد کر دیتے ہیں تعویل کرنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں بات بنا لینا حدیث پر عمل نہ کر لینا اس کا کچھ کا کچھ مطلب بتا دینا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ آرام فرمانے کے لیے لیٹے تھے اس لیے ہاں اب ہم چونکہ یا کیا کہتے ہیں تاجد نہیں پڑتے اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ عمل سنت ہے اس پر ثواب ہے اگر ہے ہمیں چون چیرا چنانچے نہیں کرنا ہے آ میں آ جی اگلی روایت دیکھیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لیجئے کہ حکم ہے ایک طرح سے حکم حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبل سلاط فل تجمل في البانی جام سنیے حضرت ابو ر تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سے فجر کی دو سنت پڑھ لے تو اپنے داہنے کروٹ لیٹ جائے حکم ہے پل یب تجے امر کا سیگا ہے یہ ہاں غائب کے لیے امر کا ہے اور جب امر کا آتا ہے تو کس پر دلالت کرتا ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے بعض علماء نے اسی لفظ کی وجہ سے کہا کہ ایسا کرنا واجب ہے ایسا کرنا واجب ہے ہاں تو اسی لفظ کی وجہ سے تو دیکھیے یہاں پر ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے چلیے عمل پر کسی نے تعویل کی کیا تعویل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھ لینے کے بعد فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد داہنے کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے وہاں پر تو تعویل چل گئی کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کیا کرتے تھے تحجد پڑھا کرتے تھے تھکے رہا کرتے تھے اس لیے جو ہے دو رقع سنت فدر کی پڑھ لینے کے بعد آرام فرما لیا کرتے تھے لیکن یہاں پر تو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو بھی فجر کی دو سنت پڑھے داہنے کروٹ لیٹ جائے تو اب تم میں سے جو بھی یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف صحابہ اکرام کے لیے تھا کہ پوری امت کے لیے تھا پوری امت کے لیے اور صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے صرف نہیں تھا بلکہ تیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے یہ سنت تو تاویل یہاں پر تو نہیں چلے گی تو اس لیے بہرحال یہ عمل سنت کا عمل ہے کوئی ہنسے کوئی کچھ کہے ہاں کوئی بات نہیں ہے ہاں بہت ساری سنتوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں بہت ساری سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا نماز میں آپ چڑیا اڑا رہے ہیں مکھی اڑا رہے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا دین کی کسی چھوٹی بڑی بات کا مذاق اڑانا کیا ہے کفر ہے اور دین سے یہ عمل نکال دیتا ہے آدمی دین سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے خیال کرنا چاہیے وانب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت جو ابھی پیش کی تھی حکم والی روایت یہ مسرد احمد کے اندر اور سورن نبی داود اور سورن ترمیزی کے اندر ہے امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح الجامہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے اس لیے روایت صحیح ہے وانب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا خشیا رات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے رات کی نماز آدمی جب تحجد پڑھے رات کی نماز کون سی ہے آ? سلات الل قیام الحجد اللیل، سلات الفطر اور آج کے دور میں نئی کیا کہتے نیا نام سمجھ لیجیے سلات الطراوی یہ چار پانچ نام ہیں کس نماز کے رات کی نماز کے جو نماز عشاء سے لے کر فجرے اذان کے بیچ کسی بھی وقت پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سلات اللیل قیام اللیل سلاۃ الفطر تحجد اور تراویح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مثنا مثنا دو دو کر کے پڑھو دو دو کر کے آدمی پڑھے گا آسانی بھی رہے گی دو, دو کر کے اور زیادہ تشاہد میں بھی آدمی بیٹھے گا اور درود پڑھے گا تو اس میں زیادہ خیر اور برکت ہے اسی طرح سے ایک صحابی آئے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سلات ہاں؟ اللہ متنا کہ رات کی نماز دو دو رکعت تو آدمی تحجد پڑھے تو دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد جو ہاں حدیثوں کے اندر نقل کی گئی وہ کتنی ہے وطر کے ساتھ گیارہ رکعت جیسا کہ آگے روایت آئے گی تو جب ہم رات کی نماز پڑھیں یعنی تحجد پڑھیں قیام الن پڑھیں تو دو دو کر کے پڑھیں ہم؟ پھر جب کوئی شخص تحجد پڑھ رہا ہو دو دو رکعت کر کے جب اسے جب اسے فجر کی یا فجر کے وقت کا ڈر ہو جائے آ, اسے ایسا لگے کہ اب فجر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے سلح رکاتن واحدہ ایک رکعت پڑھ لے اس ایک رکعت کی وجہ سے اس کی پوری نمازیں کیا ہوگی وہ وطر ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی وطر ہو جائیں گی جس کو اردو زبان میں تاق کہتے ہیں مم. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں آ, آڈ نمبر او ڈبل ڈی آڈ نمبر نمبر اور اس کے مقابل میں کیا آتا ہے ایون ہاں ایون آتا ہے تو آڈ ہو جائے گی یعنی تاک ہو جائے گی جتنی بھی جیسے آٹھ پڑھا ہے ایک پڑھے گا تو نو تاک گندی ہو جائے گی چھ پڑھا ہے ایک پڑھے گا تو سات ہو جائے گی چار پڑھا ہے ایک پڑھے گا تو پانچ ہو جائے گی اس طرح سے تو غور کرنے کی بات یہاں پر دو ہیں ایک تو یہ کہ رات کی تحجد کی نماز دو دو رکعت کر کے آدمی پڑھے اور جب اسے وطر پڑھنا ہو چاہے صبح کا خوف ہو یا نہ ہو اگر آدمی وطر پڑھنا چاہتا ہے تو ایک رکات پڑھ لے اس کی پوری نمازیں کیا ہوگی تاک ہو جائے ایک تو دو دو رکاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رکات پڑھے ایک رکات پڑھے تو معلوم یہ ہوا کہ سلاتے وطر ایک رکات بھی ہے بعض لوگ وطر کی نماز ایک رکات کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک رکعت وطر نہیں ہے تین ہی ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلاتے وطر تین ہی ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ کم کا ثبوت یہاں پر مل رہا ہے کہ نہیں ایک رکات یعنی تحجد پڑھیں اور پھر اس کے بعد ایک رکات وطر پڑھیں تو اس کی پوری نماز کیا ہوگی طاق ہو جائے گی کوئی یہ نہ کہ یہ تحجد کے ساتھ خاص ہے تحجد کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے کیونکہ آگے اور روایتیں آئیں گی جس میں کہ اور اگر تحجد کے ساتھ بھی اگر کوئی کہے تو بھائی تحجد کے ساتھ اگر خاص ہے تو تحجد کے بعد ایک رکعت وطرے تو پڑھی نا ویتر تو پڑھی نا کتنی رکعت پڑھی ایک رکعت تو ایک رکعت کا ثبوت بھی ہے اور اگر تین رکعت پڑھے آدمی پانچ پڑھے سات پڑھے نو پڑھے تو اور بہتر ہے چلیے یہ تو روایت متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی طرح سے سنن کی کتابوں میں اور مسرد احمد میں اور صحیح محبان کے اندر سلات اللیل ون نہارے کا لفظ بھی ہے کہ رات اور دن کی جو نفلی نمازیں ہوں گی وہ دو دو کر کے پڑھی جائیں گی اور و نہارے کا لفظ بھی ثابت ہے امام نسیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ون کا لفظ جو یہ خطا ہے لیکن یہ امام نسر رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بات ہاں صحیح نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ثابت ہے بہت سارے امام اس کو صحیح قرار دیا امام بخاری امام ابن حبان اور امام بحقی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیح کے اندر اس روایت کو کیا کہتے ہیں اس لفظ کو صحیح قرار دیا ہے اس لیے اس لیے دن میں یا رات میں جیسے دن میں کون سی نماز پڑھتے ہیں ہاں چار رکعت پڑھتے ہیں دو رکعت سنت ہے تو ٹھیک ہے چار رکعت کون سی سنت ہے کس میں زہر میں ہے تو زہر سے کی فرض نماز سے پہلے چار رکع سنت ہے تو اس کو کیسے کیسے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے دو دو رکعت اس حدیث کی روشنی میں دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے اور اگر کوئی ایک ساتھ چار رکعت پڑھتا ہے دو تشاہد اور ایک سلام سے دو رکعت پڑھ کر کے اڑ جاتا ہے تشاہد پڑھ کر کے اور پھر آخر میں تشاہد کر کے سلام پھیرتا ہے تو اس کا بھی ثبوت है. اسی طرح سے عصر کی نماز ہے اس میں بھی عصر کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے ابھی پچھلے درسے میں آپ نے ایک حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رحم اللہ صلاح قبل صلاح اربان قبل العصر یا قبل الغدات قبل الغدات اس طرح کا لفظ ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی کی نماز فرض نماز سے پہلے چار رکات پڑھتا ہے, ہے رحم اللہ عنہ قبل العصر یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعات ادا کرتا ہے تو یہ نماز بھی دو دو کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے اور اہل عرب تقریبا یہاں پر چار رکات سنت چار رکات ایک ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. دو دو رکعت پڑھتے ہیں हा? اور اگر ان کے سامنے کوئی چار رکات ایک ساتھ پڑھتا ہے جیسے زہر کی دو سنت عام طور سے چار سنت پڑھتے ہیں لوگ ایک ساتھ تو وہ اعتراض کرتے ہیں تو ایک ساتھ کیوں پڑھتے ہیں دو دو کر کے پڑھو اور جو لوگ دو دو کر کے پڑھتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم اور ان کو وہ نہیں معلوم تو اس لیے جو ہے دونوں طریقہ صحیح ہے دو دو کر کے بھی اور چار بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی وعن ابن ابن ابن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افبلتی بعد فریقتی سلاۃ اللہ اخر مسلم ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے وہ سلاۃ اللیل ہے کون سی نماز سلاۃ اللیل سلاۃ اللیل کس نماز کو کہتے ہیں تحجد کو کہتے ہیں تحجد کو یہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے تحجد ہے اس لیے ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے بہت کم لوگ ہیں ہم بھی نہیں اہتمام کر پاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو تحجد کا اہتمام کرتے ہیں ہاں فجر کی اذان سے پہلے اگر تھوڑا سا ہاں بہت زیادہ نہ صحیح تو کم از کم آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھیں دو چار رکعت چار رکعت چھ رکعت پڑھ لیں ہاں تو عادت بنانی چاہیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق قدا فرمائے ہاں تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد ہر نماز سے افضل کون سی نماز ہے یہاں تک کہ سنتِ موقعہ سے بھی افضل نماز کیا ہے؟ یہ سلات اللیل تحجد ہے اور وطر اس میں شامل ہو جائے گی وطر کیا ہے؟ اس میں شامل ہو جائے گی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اگر کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور سنتِ موقعہ نہ پڑھنے پر گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ فرض کے علاوہ باقی کسی بھی نماز کو آدمی اگر کبھی نہیں پڑھتا ہے تو اس پر گنا نہیں ہوگا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اس پر سوال اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا سنت اور جتنی بھی فرض نمازوں کے علاوہ نمازیں ہیں سب نفلی نمازیں ہیں اب ان نفلی نمازوں میں سلاۃ العل بھی ہے سنت مقدہ بھی ہے سنت غیر مقدعہ بھی ہے سلاۃ الفطر بھی ہے کہ المسجد بھی ہے اور طواق والی دو رکعت بھی ہے اس طرح کی تمام نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں مختلف اوقات میں فلیفال فلیفال یہ روایت کیا کہتے ہیں صحیح ہے اب یہاں سے وطر کی نماز کا بیان ہو رہا ہے وطر کی نماز کی تعداد میں اختلاف ہے طریقے میں اختلاف ہے اور حکم میں اختلاف ہے متر کی نماز میں کتنے اختلاف ہیں امت کے بیچ تعداد میں اختلاف طریقے میں اختلاف اور حکم میں اختلاف تعداد میں اختلاف کا ذکر یہاں پر ہے ابھی جیسا کہ ذکر ہوا کہ اپنے ہاں یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کی نماز صرف تین نکات ہے نہ کم نہ زیادہ تو کم والی روایت تو پیچھے گزر چکی صحیح بخاری کی ہاں کہ ایک رکات وطر پڑھ لے کافی ہے اس کے لیے ایک روایت گزر چکی کہ کم کا فبوت بھی ہے حدیث کے اندر زیادہ والی روایت یہاں پر آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے وطر پانچ پڑھنا چاہتا ہے وہ پانچ پڑھے پانچ رکعت پڑھنا چاہتا وطر پانچ رکات پڑھ لے تین نکات وطر پڑھنا چاہتا ہے تین نکات پڑھ لیں ایک رکات پڑھنا چاہتا ہے ایک رکات پڑھ لیں تو زیادہ کا ثبوت یہاں ہو گیا تو وطر کے سلسلے میں تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے ایک سے لے کر کے ایک تین پانچ سات نو تک کا ثبوت ہے بات سمجھ میں آ جی تو زیادہ کا ثبوت بھی ہے اور کم کا ثبوت بھی ہے تین کا بھی ثبوت بھی ہے تین ایک سے لے کر کے تین تین سے زیادہ پانچ سات نو تو اب یہ تعداد والے والا جو اختلاف ہے وہ حل ہو گیا کہ نہیں تعداد والا جو تعداد والا جو اختلاف ہے وہ حل ہو گیا کہ نہیں جی وہ تعداد والا اختلاف حل ہو گیا ہے لیکن اب طریقے والا جو اختلاف ہے طریقے والا جو اختلاف ہے وہ کون سا ہے کہ وطر کی نماز کیسے ادا کی جائے گی وطر کی نماز کیسے ادا کی جائے گی وطر کی نماز ہوں ادا کرنے کا صاحب اکرام سے اگر ایک رکات کے علاوہ تین پڑھتا ہے پانچ پڑھتا ہے تو مختلف طریقے ہیں مختلف طریقے ہیں تین کا میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ تین رکات وطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے طریقے سے پڑھی ہے دو طریقے سے پڑھی ایک جو طریقہ آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ رمضان میں روی کی نماز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے ہاں عام طور سے وہی طریقہ اپناتے ہیں وہ کیا ہے کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور پھر ایک رکات وطر کی نماز الگ سے پڑھیں یہ طریقہ ہے یعنی وطر کی تین رکعتوں کو دو تشاہد اور دو سلام سے ادا کیا جائے ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ حدیث سے سنت سے جو ثابت ہے شاید اس کا بیان آئے گا اس میں کہ نہیں آئے گا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تینوں رکاتیں ایک ساتھ پڑھی جائیں ایک تشاہد ایک سلام سے تینوں رکاتیں ایک تشاہد اور ایک سلام سے اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے تو چاہے تو آپ دو تشاہد اور دو سلام سے تین نکات کو ادا کریں اور چاہے تو وطر کی نماز ایک تشاہد اور ایک سلام سے ادا کریں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی حدیث میں دونوں طریقہ ہے لیکن حدیث میں تیسرا طریقہ جو ہمارے ہاں ادا کیا جاتا ہے یا جس طریقے کو اپنایا جاتا ہے وطر کی نماز ادا کرنے میں حدیث میں وہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف بات آئی ہے حدیث کے اس کے خلاف کیا بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وکر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح سے نہ پڑھو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ دو طریقے سے دو تشاہد دو سلام سے تین نکات کو یا ایک تشاہد ایک سلام سے مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ دو تشاہد ایک سلام سے ہوتی ہے دو تشاہد اور ایک سلام سے ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی طرح سے وطر کی نماز کو ادا کرنے سے منا فرمایا ہے اپنے ہاں جو لوگ وطر کی تین رکعت ادا کرتے ہیں اور تین ہی ادا کرتے ہیں وہ دو رکعت پڑھ کر کے تشاہد کرتے ہیں اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے ایک رکعت اور پڑھتے ہیں تو دو تشاہد اور ایک سلام سے مغرب کی طرح سے یہ نماز ادا کرتے ہیں اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے لوگ کہتے ہیں تین رکات پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی طرح سے اس کو نہیں پڑھتے ہم, ہم نے کہا کہ کیسے تو کہتے ہیں کہ ہم تیسری رکعت میں کیا کرتے ہیں فرق کرنے کے لیے ہم سور فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ یا سورت پڑھ لینے کے بعد پھر سے رفولیہ دین کرتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کر سورے فاتح آخری رکات میں اور کل اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جب وطر کی دعا پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں پھر سے اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے ہاں کہ اس اللہ اکبر کا ثبوت حدیث کی کسی کتاب پہ نہیں یہ رف الدین جو بیچ میں کرتے ہیں وطر کی نما آخری رکات میں رف الدین فرق کرنے کے لیے کس میں مغرب اور وطر میں فرق کرنے کے لیے اور قرآن اور دعا میں فرق کرنے کے لیے کہ اس کو ہم رف الدین کر لیں گے تو اب دعا پڑھیں گے تو فرقے ہو جائے گا کہ پہلے ہم قرآن پڑھ رہے تھے اب دعا پڑھ رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے اس رف الدین کا ثبوت نہیں ہے اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے اور وہ تشاہد بھی صحیح نہیں ہے لہذا ان دونوں چیزوں کو اگر نکال دیا جائے اور نہ کیا جائے تو وطر کی نماز صحیح ہو جائے گی ایک تشاہد ایک سلام سے تو اس لیے یہ طریقہ جو حدیث کے اندر ہے اسی کو اپنانا چاہیے کہ دو تشاہد اور دو سلام سے پڑھے یا ایک تشاہد ایک سلام سے پڑھے وطر کی نماز اگر تین نکات پڑھتا ہے تو باقی جو پانچ اور سات ہے تو اس میں چاہے تو آدمی دو دو کر کے پڑھے جیسا کہ ابھی روایت گزری صحیح بخاری کی ہاں کہ دو دو کر کے پڑھے اور آخر میں ایک رکعت پڑھ لے یا یہ کہ پانچ رکعت پڑھ ہے تو ایک تو ایک سلام سے پڑھ لے اس طرح کا بھی ثبوت ہے لیکن جو اپنے ہاں طریقہ رائج ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے تو تعداد بتا دی گئی اور طریقہ بتا دیا گیا اب رہ جاتا ہے حکم حکم کے سلسلے میں ت میں اختلاف ہے کہ آیا یہ وطر کی نماز واجب ہے یا سنت ہے وطر کی نماز واجب ہے یا سنت ہے تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ وطر کی نماز ہاں فرض کے درجے میں نہیں ہے اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے سنت معدہ اس کو کہہ کیونکہ اللہ کے کی علیہ وسلم نے اس وطر کی یا اس نماز کی ادا کرنے کا کی تاکید فرمائی ہے اور سفر اور ہضر میں یعنی سفر میں آپ رہے ہوں یا اپنے گھر پر رہے ہوں کبھی آپ نے وطر کی نماز اور فجر کی دو سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ وطر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ سنتیں معقدہ ہے تاکیدی سنت ہے لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر اس نماز کو ہم واجب کہتے ہیں تو چھوڑنے پر گناہ ہوگا جہاں بھی حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ سب الفاظ جو ہے ہاں کس معنی پر دلالت کرتے ہیں کس معنی پر دلالت کرتے ہیں تاکی حکم پر دلالت کرتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی جائیں گی جیسا کہ ابھی حدیث پڑھی گئی وعن ابھی ایوب رضی اللہ ایوب رضی اللہ عنہ، کہ ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر الر حق نالا مسلم وطرے کی نماز ہر مسلمان پر حق ہے ہر مسلمان پر کیا ہے حق ہے اور حق کا مطلب کیا ہے یہاں پر واجب نہیں ہے بلکہ بلکہ یہاں پر تاکیدی حکم ہے ثابت ہے کہ آدمی کو پڑھنا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ واجب جب کہیں گے تو چھوڑنے پر گناہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی ہاں ایک صحابی بنام ابن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً ہے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم ہمارے اوپر ہاں کتنی نماز فرض ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے مگر یہ کہ تم اگر کچھ نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ لو تو روزے کے بارے میں بھی پوچھا زکوات وغیرہ کے بارے میں پوچھا دین کے فرائض کے بارے میں پوچھا اور پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علام میں جو آپ نے فرض فرض بتایا ہے اس میں نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا اتنا ہی پڑھوں گا بس فرض فرض جو آپ نے بتایا پانچ وقت کی نواز میں اتنی فرض پڑھوں گا اور زیادہ نہیں کروں گا رمضان کا روزہ رکھوں گا بس اور کچھ نہیں کروں گا نبی صلی اللہ وہ کہہ کر کے چلے گئے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلے گئے تو ارشاد فرمایا کہ دو الفاظ ہیں یا کئی الفاظ ہیں اس میں سے دو لفظ میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا سدا کہ یہ کامیاب ہو گئے اگر انہوں نے سچ کہا کہ فرائض کی پابندی کریں گے اور دوسرا لفظ اس سے تاکیدی لفظ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو جسے خوشی ہو کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو دیکھے وہ جنتی آدمی جا رہا ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ فرض انہوں نے کیا کہا کہ میں فرض ہی ادا کروں گا اگر وطر کو واجب مانیں گے فرض مانیں گے تو کیا کہنا پڑے گا کہ گویا کہ انہوں نے ایک واجب چھوڑا گناہ کا کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوڑنے والے کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ جنتی آدمی جا رہا ہے یعنی تعریف فرمائی تو دیکھیے اس لیے اس لیے وطر کی نماز جو ہے اور پھر سب کو معلوم ہے فرض کتنے ہیں پانچ پانچ فرائض اب اس میں اضافہ کرنا یہ کیا کہتے ہیں سلف سے ثابت نہیں ہے اور جتنا بھی حکم وطر کا آیا ہے یہ کیا کہتے ہیں تاکیدی حکم ہے تاکیدی حکم ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض جب پڑھنا ہوتا تھا تو آپ اتر کر کے پڑھتے تھے اور جب آپ تحجد اور وطر پڑھتے تھے تو سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے یہ دلیل بھی ہے ہمارے لیے کہ وطر کی نماز جو ہے یہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے سنت موقع ہے یہیں تک ہم اپنی بات کو ختم کرتے کیونکہ وطر کا مسئلہ ذرا لمبا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ اخبار وطر کی نماز کو کی تفصیل ذکر کی جائے گی ٹھیک ہے ایک سوال ہے ان کا چلیے ہم پہلے پڑھ رہے جی تعجب گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم کو طریقہ یہ بتایا ہے کہ جسے تحجد پڑھنا ہو وہ وطر آخر میں پڑھے اور اگر کوئی تحجد نہ پڑھ سکے سو جائے تو دن میں بارہ رکعت ادا کر لے دن میں بارہ رکعت ادا کر لے گا تو اس کی رات کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص سے یہ طریقہ جیسا آپ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی شخص سے کسی کو خوف ہے کہ پتہ نہیں رات میں اٹھ پائے گا کہ نہیں اٹھ پائے گا تو بھی اتنے لیا اس نے اور رات میں اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ کیا کرے ہاں وہ کیا کرے تو اس میں بہرحال وطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بیان فرمائی ہے کہ آخری نماز آدمی کی وطر ہونی چاہیے اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ دو رکعت پڑھ لیجئے یہی بہتر ہے ہاں کیونکہ آپ پھر تحجد پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے تحجد بعد میں پڑھی وطرے پہلے پڑھ لیا اور آپ کے لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہہ دی آگے آئے گی کہ ایک رات میں دو فطرے نہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں تو اس لیے دو رکاط پڑھ لیجیے اور باقی قرآن کی تلاوت وغیرہ کیجیے دعا کیجیے ہاں ٹھیک جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہم سو گئے تو کیا ہم فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی اذان کے بعد وطر ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں نہیں موقع ہاتھ سے جا چکا ہے جو وطر کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر کی ازان سے پہلے پہلے ہے تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو دن میں بارہ ارکات پڑھ لے ہاں سورج جب نکل آئے تو بارہ ارکات پڑھ لے جی دو, بیترے. دو بیترے. دی دی. ہاں. جی ہاں متر پڑھ کی. کی دو بار پڑھ لیا آپ نے دیکھیے تو اس کا اس کے مسائل یہاں پر گزر چکے ہیں وہ سجدے سہو سے اس کا کام ہو جائے گا مثال کے طور پر دوبارہ دوہرانے کی ضرورت نہیں آپ اس میں اگر آپ نے دو تین کے بجائے دو پڑھیے دو تین میں شک ہوا تو آپ جو ہے ایک اور پڑھ لیجیے سجدے سہو کر لیجیے کر لیجیے یا کوئی اور غلطی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا کہتے ہیں جا کر کے سجد سہو کر کے سلام پھیر لیجیے آپ کی نماز ہو جائے گی دوہرانے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ایسی نماز پڑھے وطر کی جو باطل ہو جائے کچھ اس طرح کی بات ہو جائے تو پڑھ لے پہلی والی مانی نہیں جائے گی دوسری والی اس کی جو ہے وہ پہلی سب لیجی ہوگی جی آپ کا سوال منظور ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہاں کا کیا حکم ہے تحیت المسد کا حکم شاید گزر چکا کہ نہیں تہیت المسد نماز کس نماز کو کہتے ہیں مسجد میں دخول مسجد بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مسجد میں داخلے کے وقت دو رکعت جو نماز پڑھی جاتی اسی کو تحیت المسجد کہتے ہیں تو اس کا حکم جو ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے کیا کہا, کہا کہ واجب ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے لیکن یہ واجب بھی کس درجے میں ہے فرض کے درجے میں نہیں ہے اس لیے جو ہے ہاں, اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور بغیر پڑھے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن آپ اس کو جو ہے فرض کے درجے میں نہیں لا سکتے آدمی تو گنےگا نہیں ہوگی اور یعنی سو گیا فجر کی نماز نہیں پڑھی ظہر کے وقت پہنچا اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تو بہرحال یہ سب سے پہلے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے گناہ کیا اس نے ایسا ایسی عادت نہیں ڈالنی چاہیے لیکن کبھی ایسی اگر صورتحال ہو جائے تو آدمی کے لیے دو اختیار ہے ایک تو یہ کہ آدمی ظہر کی جماعت ہو رہی تو ظہر کی نیت کر کے پڑھ لے جماعت ظہر کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر فجر کی سنت فجر کی نماز ادا کر لے اور اگر چاہے تو وہ ہاں یہ ذرا مشکل کام ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ دو رکعت پڑھ کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے فجر کی نیت کر کے فجر کی نیت کر کے دو ظہر میں شامل ہو جائے اور جب امام کیا کہتے ہیں دو رکعت تشاہد کے بعد کھڑا ہو جائے تو وہ بیٹھا رہے ذکر اسکار اس میں کرتا رہے دروش شریف پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام دو رکعت مکمل کر لے اور امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیرے پھر وہ دو رکعت وہ چار رکعت ظہر کی الگ سے پڑھے گا لیکن جو پہلے طریقہ بتایا اس میں یہ ہے کہ ترتیب الٹ جائے گی کیونکہ فجر پہلے ہے ظہر بعد میں ہے اور اس صورت میں جو دوسرا طریقہ ہے اس صورت میں کیا ہے کہ آدمی کو پھر کیا کہتے ہیں دو رکعت کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑے گا اور یہ کہ ایک جو جماعت ہو رہی ہے وہ جماعت اس کی فوت ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنا لے آدمی اور کوشش یہ کرے کہ آدمی اگر اس طرح سے صورت حال پیش آئے تو آدمی گھر میں پڑھ کر کے تب مسجد میں آئے आगे आगे